ان کن تم اعلی سفر ان اور اگر تم لوگ سفر کر رہے ہو اب سفر میں تو استرادی کیفیت پیش آتی ہے و لمتو کاتے اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا سفر کر رہے ہو اور لکھنے والا نہیں مل رہا لیکن یہ حکم سفر کی تو اللہ تعالی نے ویسے ہی مثال کے طور پہ کہا ہے اصل میں یہ حکم گھر کے لیے بھی ہے سفر کے لیے بھی ہے اپنے شہر کے لیے بھی ہے ہر جگہ کے لیے عام ہے لیکن سفر کا اس لیے ذکر فرما دیا ہے کہ فرض کر لو سفر میں صورتحال حال ایسی پیش آ جائے وغیرنا ہر جگہ کے لیے و لمتا جی دوں اور تمہیں کوئی اس معاملے کو لکھنے والا نہیں مل رہا فرحان تو گروی رکھ لو مقبوضہ جس پہ تم نے قبضہ کر لیا تم گروی بھی رکھ سکتے ایک آدمی نے کہا مجھے ایک ہزار دے دیں اور میں آپ کو لوٹا دوں گا وہ کہتا ہے اس کی زمانت کہتا ہے کوئی بھی لکھنے والا نہیں ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ میری گھڑی آپ رکھ لیں میں آپ کو ہزار دوں گا تو گھڑی واپس لے لے جاؤں گا یہ ہے فرحان ال مقبوضہ ایسا رہن ایسی گروی رکھنا اس پہ تم قبضہ کر سکو قبضہ کر لو اس مقبوض ہو جائے مقبوضہ کشمیر سنا ہے نا کہ نہیں سنا جس پہ قبضہ کیا ہوا گا سب سے یہی کہتے ہیں سیاسی لوگ اچھا تو ارشاد فرمایا کہ فرحان ال مقبوضہ تم اس پہ کیا کرو قبضہ اپنا جماؤ قبضہ تمہارا ہونا چاہیے یہ رہن تم رکھ سکتے لیکن اس رہن سے فائدہ اٹھانا وہ سود ہے سمجھے رہن اس لیے رکھا ہے تو گارنٹی ہے اس رہن کی چیز سے فائدہ اٹھانا سود ہے رہن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا گھر لے لیا کسی کا گھر کی رجسٹری دے دیں اور دس لاکھ مجھ سے لے جائیں اب وہ گھر لے کے کرائے پر چڑھا دے کہ اس سے مجھے نفع ملے گا فائدہ ہوگا تو یہ سو دیا نا اس لیے کہ قرضہ دیا اور قرضے کے عوض میں تو پیسے لا رہا ہے وہ رہن سمجھتے ہیں؟ گروی یہ ہے تو رہن کی چیز سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ صرف اعتبار ہی ہوتا ہے اور کوئی اعتبار کے قابل ہو تو اس کا اعتبار کر لینا چاہیے اپنی اپنی ججمنٹ کی بات رسلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نے سفر کیا اور اسے پیسے کی ضرورت پیش آ گئی تو اس نے کسی اللہ کے بندے سے کہا کہ میں سفر میں ہوں مجھے پیسے دے دو میں تمہیں لوٹا دوں گا اس نے کہا آدمی تو تم صحیح ہو مگر تمہارا ضامن کون ہے گواہ کون ہے کون اس بات کی ذمہ داری اٹھاتا ہے تو اس نے کہا اللہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے دو اللہ اس بات پہ گواہ ہے یہ پیسے تمہیں میں بھیج دوں گا اس نے دے دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقررہ دن آنے کے قریب تھے تو اس پیسے کو لے کے دریا کے کنارے پہ آیا کہ کشتی میں بیٹھے اور اس قصبے میں جا کر اسے پیسے دے دے سیلاب آ گیا اور کشتی والوں نے انکار کر دیا پھر وہ دوسرے دن آیا شام تک ٹھہرا رہا اور کوئی نہیں لے کے گیا اور تیسرے دن آیا پھر سیلاب تھا بارشیں نہیں کوئی لے کے گیا تو اس نے دوسری طرف جو آدمی تھا وہ کنارے پہ آتا رہا کہ آج کشتی میں آئے گا کل آئے گا پرسوں آئے گا تو, وہ تو نہیں آیا تو اس نے ادھر سے کیا کیا کہ ایک بانس لیا اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پیسے اس نے ڈالے اس بانس کے منہ کو دونوں طرف سے بند کر دیا اور اس نے کہا اللہ میں نے تیری ضمانت دی تھی اور اب تو ہی اس رقم کو اس تک پہنچا دے اور یہ کہہ کے کہ بانس اس نے دریا میں پھینک دیا اور وہ تیسرے دن انتظار کر کے شام کو جب گھر جا رہا تھا دوسرے کنارے والا تو اس نے کہا جھوٹا آدمی یا جھوٹ اس نے بولا کیا چیز پیش آ تو اس نے کہا چلو گھر کے لیے لکڑیاں ہی لے چلتے ہیں تو اس نے اس بانس کو بھی اٹھا لیا تو جب گھر جا کے اس نے چیرا تو اسے اس کی رقم واپس مل گئی اللہ کی گارنٹی دی تھی نا تو اس لیے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا اللہ کے ساتھ ایسا بھی تعلق ہوتا ہے تعلق کے علاوہ بھی حقالہ یانو بھی مہربانی فرماتے ہیں اس لیے فرمایا بلند تجدو کاتے لکھنے والا نہ ملے پر ہیانو تو پھر کیا کرو اب سفر میں تو ہر جگہ کمپیوٹر ساتھ نہیں لیپ ٹاپ بھی نہ ہو پھر کیا کرے پھر رہن رکھ لے اس چیز کو جس چیز پہ اس نے قبضہ کر لیا ہے تو رہن کے لیے قبضے کا ہونا بھی ضروری ہے فائن عامینا با حکم اور اگر تم ایک دوسرے کا اعتبار کر لو ایک نے کہا میں قرضہ دے دیتا ہوں دوسرے کہا ٹھیک ہے دے دینا لکھا پڑا کچھ بھی نہیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں یہ سب چیزیں کر لیتے اچھا تھا نہیں کی کہ آمین باغن تم ایک دوسرے کا اعتبار کرو فلیو لذیذ تما امانت ہو تو چاہیے کہ فلیود ادا کرے الزی وہ آدمی تم امانت ہو جس کے پاس امانت رکھوائی گئی جس نے قرض لیا ہے یا تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ قرض جو ہے یہ امانت کے طور پہ ہے مطلب یہ ہے کہ تم ایسے سے مقدس پاک سمجھو لیکن بہت کم لوگ اس طرف گئے اور بعض ذات کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو رہن میں رکھوائی گئی اور بعض ذات کہتے ہیں سب چیزیں ہیں اللہ نے کہا ہے کہ اگر تمہیں ایک دوسرے کا اعتماد ہے فلی تم انہیں تو اسے چاہیے جس نے پیسے ادا کرنے ہیں یا کوئی چیز واپس لوٹانی ہے وہ واپس سے لوٹائے بل یت تک اللہ رب اور اپنے رب سے ڈرتا رہے بار بار آتا ہے دیکھا طلاق کے معاملات میں بھی اور یہاں پر مالی معاملات میں بھی اللہ بار بار کہتا ہے ڈرتے رہنا اللہ سے بچانا اپنے آپ کو ڈرتے رہو خدا کے قانون ہے ایسی ہی نہیں دنیا چل رہی ولا تک تم شہادہ اور شہادت کو نہ چھپانا گواہی کو نہ چھپانا حضرت عمر رضی اللہ کہتے تھے کہ سچی گواہی وہ یا تو پھر تمہیں تنہا کر دے گی اور یا مصیبت میں ڈال دے گی یعنی جب سچ بولو گے تو سچی گواہی کی زد کہیں تو جا کر پڑے گی نا لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے بڑی حکمت کی بات فرمائی انہوں نے کہ سچی گواہی تمہیں تنہا کر دے گی لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ سچ بولتا ہے تو ہمارے قبضے میں تو آئے گا نہیں اور جہاں گواہی کی ضرورت پیش آ گئی اگر کبھی اس سے لے گئے تو ہم تو گئے تو اس لیے اللہ نے فرمایا والا تک تو مش اور گواہی کو مت چھپانا ہمیں یک اور جو اس گواہی کو جو اسے چھپائے گا گواہی کو پنا ہوں سو بلاشک کو چھپا آ سے اس کا دل گناہگار ہو جائے گا دیکھا اتنا بڑا نقصان ہے سچی گواہی کو چھپانے کا کہ دل گناہگار ہو جائے گا کیونکہ دل ہی کی حکومت ہوتی قاتل رہبر کامل رہزن سمجھے کاتل رہبر جو رہبری کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے قتل کر دینے والا وہ کامل رہزن اور پکا ڈاکو دل سا دوست نہ دل سا دشو دل جیسی چیز رہنمائی کرنے میں بھی اس جیسا کوئی نہیں اور تباہ کرنے میں بھی اس جیسا کوئی کوئی دل ہی سب سے اچھا دوست اور دل ہی سب سے برا دشمن فن آج سے منقل وہ دل گناہ ہو جائے گا کیونکہ آدمی جب اس کا دل گناہ ہو جاتا ہے تو پھر, پھر پھر دماغ میں سوچ میں پاکیزگی باقی نہیں رہتی پھر وہ سوچے گا ہی گناہ کی ہاتھ پاؤں سارا جس ارادے کے تابع ہے نا چور کا ارادہ ہوتا ہے کہ چوری کریں تو ہی تو گھر سے نکلتا ہے اور چوری کرتا ہے تو جب اس کے اندر ایسی ڈسک فٹ ہو گئی جو ہمیشہ اسے گناہی کی ترغیب دیتی ہے تو پھر کیا ہوگا اور وہ دل ہے اللہ نے کہا اگر سچی گواہی چھپاؤ گے فن نہ ہوں تو تمہارا دل گناگار ہو جائے گا کبھی بھی گواہی میں جھوٹ نہیں بول اسی طرح سورہ معدہ میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کبھی بھی گواہی کے میں یہ نہ سوچنا کہ تمہارے یہاں جو آدمی جس کے خلاف گواہی دینی ہے وہ غریب ہے یا امیر ہے کہ غریب سمجھ کے اسے جھوٹی گواہی دے بیٹھو کہ اس کا کچھ فائدہ ہو جائے اللہ نے کہا نہیں غریب اور امیر غربت اور امارت بھی نہیں دیکھنی اور یہ بھی نہیں دیکھنا کہ اس گواہی کی زد اگرچہ تمہارے والدین پر بڑھتی ہو تو بھی پرواہ نہ کرنا گواہی سچی دینا وہ ایسا مقام ہے جس میں اللہ نے غریبوں کو بھی نہیں چھوڑا اور والدین کو بھی نہیں چھوڑا اللہ نے فرمایا گواہی سچی دینا چاہے اس کی ذر جا کے تمہارے والدین پر پڑے تب ایک حد تو ہے نا کیوں جھوٹ بولو تم کیوں غلط بیانی سے کام لو گواہی جھوٹی کبھی نہ دینا امی یک اور جو ایسی گواہی دے گا ان آ سے منقل وہ اس کا دل گناہگار ہو جائے گا واللہ اور اللہ تعالی بما تاملوم جو عمل تم کرتے ہو شہادت کا چھپاتے ہو یا اسے ادا کرتے ہو جو عمل تم کرتے ہو علیم اللہ اس سے علم رکھتا ہے اللہ کو خوب پتا ہے کہ تمہارا عمل تمہیں کہاں تک پہنچائے گا کہاں تک لے جائے گا کچھ دیر ٹھہری ایک رقوبی پر... <تصفح>